وفي رواية وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاقوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار ہم خالدون ہر قسم کی بڑائیوں کی بریائی ہر قسم کی حمد ثنا ہر قسم کی تقدیس و تمجید و تحمید صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس پوری کائنات کا رب ہے جس نے ہمیں راہ ہدایت سے نوازا جس نے ہمیں اپنے تقرب کے راستے بتلائے جس نے ہمیں نیکی اور بدی کی پہ پہچان عطا فرمائی جس نے ہمیں اپنے مقرب ترین بندے کون ہیں اور کیسے بنتے ہیں اس کا علم عطا فرمایا کروڑہ سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے وہ راستہ بتلایا اور اس راستے پر عمل کر دکھایا جس راستے پر چل کر انسان اللہ کا ولی بنتا ہے اللہ کا مقرب ترین بندہ بنتا ہے حاضرین محترم سر بکرا کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ ولی اللہ ان لوگوں کا ولی ہے ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لے آئے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ من الظلمات الى النور ظلمتوں سے نکال کر گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی نور کی طرف وہ اللہ لے آتا کا لیکن جن لوگوں نے کفر کیا اولیا الطاغوت ان کے اولیاء ان کے دوست طاغوت ہیں شیاتین ہیں من النور الى الظلمات ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہدایت کے نور سے ان لوگوں کو نکال کر گمراہی کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں یہ وہ اولیاء ہیں جو اشیاتی کی شکل میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں اصحاب النار یہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں آگ والے ہیں فیحہ خالدون جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک کے اندر اولیاء کی دو قسمیں بتلائیں ایک وہ ہیں جو اولیاء الرحمن رحمان کے اولیاء رحمان کے دوست اور دوسرے وہ ہیں جو اولیاء الشیطان جو شیطان کے دوست ہیں تو ہر ولی رحمان کا دوست نہیں ہوتا اور ہمارے معاشرے کے اندر ولی کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہے چاہے وہ اس کی زندگی پوری کی پوری مرتے دم تک اللہ اس کے رسول کے مخالف طریقے میں کیوں نہ گزری ہو وہ سارا وقت ننگا ہی کیوں نہ رہتا ہو وہ پورا پوری زندگی نشے ہی میں اس نے کیوں نہ گزاری ہو رنڈی بازی اس نے کیوں نہ کی ہو جو بازی اور قیمار بازی کے اندر اس نے اپنا وقت کیوں نہ صرف کیا ہو لوگوں نے اس کو ولی کا درجہ دے رکھا ہے اور ایسے کئیوں کے آپ ہمارے اطراف و اطناف میں دیکھیں گے کہ ان کے مزارات لوگ بنائے ہوئے انہیں پوج رہے ہیں ان کے ان کے قبروں پر چادریں ڈالی جا رہی ہیں ان سے منتیں اور مرادیں مانی جا رہی ہیں کہیں ننگے شاہ ہیں کہیں توتے شاہ ہیں کہیں کتے شاہ ہیں کہیں بلے شاہ ہیں انسان تو انسان لوگوں کی عقل اتنی ماری گئی ہے کہ ان کے کتوں کی پرستش ہو رہی ہے ان کو ولی بنا دیا گیا کتے شاہ کو کہتے ہیں کہ وہ فنا بابا کے ساتھ جو کتا رہتا تھا ان کے مرنے کے بعد وہ بھی ولی بن گیا توتے شاہ کون ولی کے طوطا رہتا تھا ان کے مرنے کے بعد وہ توتا بھی ولی بن گیا نوز بلا اس طوطے اور ال اس اس سے بھی زیادہ بدتر وہ انسان ہے جو ان کو پوچھتا اللہ تعالی نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا اللہ تعالی نے علم سے نوازا ایمان سے نوازا اسلام سے اللہ تعالیٰ نے, اس کو اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی یہ نور ہدایت اللہ نے عطا فرمائی لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی زلالت اور گمراہی کی وجہ سے ایسی ذلت اور رسوائی میں پڑتا ہے کہ کتوں کو پوجنے لگتا میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر واضح ترین انداز سے اس کی تفریق اللہ نے بتلائی ہے کہ کچھ وہ ہیں جو اولیاء جو اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں جو اولیاء الرحمان ہیں اور کچھ وہ کچھ وہ ہیں جو اولیاء کا نام تو ہے ان کے ساتھ لیکن ہیں وہ لوگ اولیاء الشیطان جو اللہ کے دوست ہیں اللہ تعالی ان کو گمراہوں گمراہیوں سے نکال کر اندھیروں سے نکال کر راہ ہدایت کی طرف لے آتا ہے نور عطا فرماتا ہے انہیں اور انہیں اسلام کی روشنی ایمان کی روشنی سے نوازتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو شیطان شا، کے اولیا ہیں جن کو شیطان یہ کرتا ہے کہ ان کو ہدایت سے نکال کر شرک اور کفر کی گمراہی کو طرف لے جاتا اور آج میرے دوستو ہمارے اپنے معاشرے پر دیکھیں تو جہالت کی انتہا جہالت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے لوگ اسلام سے اتنے غافل ہیں کہ ہر قص و ناقص کی خبر پر اور ہر قص و کے جھنڈے پر کھڑے ہو کر انہیں پکارنے لگتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ولی ہیں فلاں بابا ہیں اور یہ فلاں پیر ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ کھلا ہوا شرک آج کے اس دور کے اندر میرے دوست پھیلا ہوا اللہ تعالیٰ نے ولی کی پہچان بتلاتے ہوئے شاد فرمایا اللہ ان فن علیہ اللہ دین آمن و کیا نوتکون یونس کے اندر اللہ بتلاتے ہیں کہ جان لو کہ اللہ کے جو دوست ہیں اللہ کے جو ولی ہیں نہ ان کے لیے کسی قسم کا خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے لیکن یہ لوگ کون ہیں اللہ دین آمن و اللہ نے دو پہچان بتلائی یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے اور دوسرے وہ ہیں اور دوسری شرط اللہ نے ان کے لیے بتلائی وہ کیا جو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے تقوا ان کی زندگی کے اندر ایک ایک سیکنڈ کے اندر بھرا ہوا پوری زندگی تقوی میں ڈوبی ہوئی دو شرطیں ایمان اور تقوا ایمان کے اندر سب سے پہلی چیز جو آتی ہے اللہ کی توحید آتی ایمان کے چھ ارکان ان چھ ارکان میں سے سب سے پہلا رکن اللہ پر ایمان ایمان اب اللہ پر ایمان میں سب سے پہلی چیز اللہ کی توحید ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھیں نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کے اختیارات میں نہ اس کے حقوق میں نہ اس کی عبادتوں میں اللہ کا نہ کوئی ہمسر ہے نہ کوئی پارٹنر ہے نہ کوئی شریک ہے جس انسان کا عقیدہ شرک پر ہو چاہے اس کے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو اللہ کی قسم وہ اللہ کی ولایت کا ایک حصہ بھی حاصل نہیں کر سکتا ولی نہیں بن سکتا ہو اس لیے کہ ولایت کی سب سے پہلی شرط ولی بننے کی سب سے پہلی شرط ایمان ہے اور ایمان کے اندر سب سے پہلی چیز جو داخل ہوتی ہے توحید ہے مشرک کبھی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا چاہے اس کے چاہے اس سے ہزاروں کرامتیں کیوں نہ صادر ہوں یہ کرامتیں ہوں گی شیطان کی اللہ کے ولی کے لیے اللہ نے پہلی شرط جب ایمان قرار دیا اور ایمان کے مخالف ہوتے ہوئے اس کے ساتھ اگر ایسی چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں جو کہ عام انسان نہیں کر سکتا تو یقینی طور پر وہاں پر وہاں پر شیطان موجود ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے اشاد فرمایا ان نا جانا شیاتین اولیا الدین اللہ ہم نے شیاتی کو ولی بنا دیا ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے جو شرک کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ قبر کرتے ہیں ان کے ساتھ کرامتوں کا ظاہر کرنے والا کون ہوتا ہے شیتان ہوتا اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے خبروں پر بہت سارے مزاروں پر جو کرامتوں کے نام سے جو ظاہر ہوتے ہیں ناگور کے اندر کہتے ہیں کہ آپریشنز ہوتے آپ سو جاؤ تو صبح تک سوئی نکلتی آپریشن ہو گیا خواب میں بزرگ آئے اور آپریشن کر کے چلے گئے یہ بزرگ نہیں وہ نہیں ہے بزرگ کا کوئی تعلق نہیں اس سے کہیں بچھو والے بابا ہیں کہ بچھو شمال کے اندر بتایا گیا ایک صاحب نے مجھے مجھ سے کہا کہ ہمارے گھر کے قریب ہی وہ درگاہ ہے جہاں پر بچھو والے بابا رہتے ہیں ان کے قبروں پر بچھو بڑے بڑے بچھو اور جو ہے ایسے خطرناک قسم کے بچھو اگر وہ ڈنک مار دیں تو انسان فوری مر جائے ایسے بچھوں کو ان کے قبر پر بچھا دیا گیا جب آپ اگر ان کے قبر پر رہتے ہوئے اگر ان کو پکڑیں تو بچھو ڈنک نہیں مارتے اور اگر اس بابا سے اجازت لے کر جو مجاور ہے اس سے اجازت لے کر آپ اس بچھو کو اپنے گھر میں لا کر رکھیں شفا کی نیت سے شفا ہوتی اور اگر جتنی مدت آپ اس سے طلب کی ہے مثال کے طور دو ہفتے آپ نے طلب کیے دو ہفتوں سے زیادہ اگر ایک دن بھی رکھ لیے تو وہ بھی چھوٹا کر ڈنک مارے تو زہر چڑھ جائے گا اب یہ بابا کی کرامت ہو رہی ہے اب ایسی کرامتوں سے لوگ دھوکے کھاتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر وہاں پر اس بابا کی اس بابا کی عظمت نہیں ہے اس پیر صاحب کی اگر کرامت نہیں ہے تو پھر یہ سب چیزیں ہوتی کیسے اللہ نے واضح تو پر آج سے نہیں اس دور سے ایک ہزار چار سو سال پہلے ہی اللہ نے اس کا حل اس کا اس کی حقیقت آپ کو بتلا دی ان شیاتین اولیا جو لوگ ایمان نہیں رکھتے جو لوگ اللہ کے ساتھ شدت کرتے ہیں ان کے شیطان بلی ہوتے ہیں تو یہ شیاطین ہوتے ہیں جو انسانوں کو مسلمانوں کو خصوصی طور پر شرک کی راہ کی طرف لانے کے لیے ان کرامتوں کا ظہور کرتے ہیں محمد رسول اللہ کے دور میں بھی ایسی شیطینی کرامتیں ظاہر ہوئی تھیں جس نے شیطان نے شیطان نے یہ کام کیا تھا محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لئے نکلے تو شیطان نے آواز لگائی شیطان نے آواز لگائی اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے جب سازشیں ہونے لگی دارالدوا کے اندر مشقی نے کے جو قبائل ہیں ان قبائل کے سردار جب جمع ہوئے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا علاج ہم ہم رکھ سکیں کیسے آپ کی اس دعوت کو اور آپ کو ختم کر سکیں تو سوراخا بن مالک کے ایک ایک نجدی, ایک نجدی سردار کی شکل میں شیطان وہاں پر آیا اور انہوں اس نے یہ مشورہ دیا کہ ہر قبیلے سے یہ ایک, ایک نوجوان کو لو اور سب کے سب مل کر یہ ہی وقت میں بیک وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الغار کرو تاکہ اگر وہ ختم ہو جائیں تو بنی ہاشم جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم خاندان ہے کسی سے قتل کا مطالبہ نہ کر سکے کسی سے قصاص نہ لے سکے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے شیاتی کرامتیں ظاہر ہو ہوئی ہیں جو اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ان شیاتی نے اللہ کے رسول کے خلاف یہ کاروائی انہوں نے کی اور اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں جو ان شیاتی کے ذریعے سے اس کا ظہور ہوتا اسی وجہ سے میرے دوستو کرامت ہے یہ شیطنت ہے اس کی پہچان کے لیے سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ نے یہ دو شرطیں رکھی ہیں جد دیکھو کہ ولایت کے لیے سب سے اہم چیز ایمان ہے اس کے بعد ہے تقوا یہ دو چیزیں ہیں ایمان اگر صحیح ہے سب سے پہلی چیز اگر دیکھو اس, اس کے ایمان کے اندر خلل ہے اگر وہاں پر کفر ہے وہاں پر شرک ہے وہاں پر غیر اللہ کی نیازیں ہیں وہاں پر غیر اللہ کی چادریں ہیں, وہاں پر وہاں پر جھنڈوں کی پوجا ہے وہاں پر غیر اللہ سے پکارا جا رہا ہے یا غوط یا خواجہ کے نعرے ہیں تو سمجھ لو کہ وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ شیطنت ہے اللہ کی ولایت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اور پھر اس کے بعد دوسری چیز اس بندے کے اندر کامل تقویٰ ہو اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا اس کا کھانا اس کا پینا اس کا سونا اور جاگنا اس کی عبادتیں اور اس کے معاملات سب کے سب وہ ہوں جو رب کو راضی کرنے والی ہو جو رسول اللہ کے سنت کی سنت کے مطابق ہو سنت کو مخالف نہ ہو اگر کوئی ایسا انسان جو سنت کا مخالف ہے فرائض پر عمل کر رہا لیکن سنت کا مخالف ہے اگر اس سے بھی کوئی چیز اگر ظاہر ہو رہی ہے بطور کرامت تو کرامت نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور تقوی کو شرط بنایا ہے اللہ کے ولی ہونے کے لیے اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگو اگر تم دیکھو کسی کو کہ وہ پانی پر چل رہا ہے کسی کو دیکھو کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے کسی کو دیکھو کہ وہ آگ میں کود گیا اور زندہ سالم بغیر کسی دھکے کے وہ باہر بھی نکل گیا لیکن اگر اس کا عمل تم دیکھو کہ رسول اللہ وسلم کی سنت کے مخالف ہے تو یاد رکھو کہ وہ شیطان ہے آج یہ معیار میرے دوست ہمارے اپنے زمانے میں لوگوں کے درمیان سے ختم ہو گئے بلکہ لوگ جانتے ہی نہیں اب جس کے سامنے بھی خرق عادت یا ایسی چیز جو انہونی ہے اگر ہو جائے تو پھر فوراً کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جی اللہ کا ولی ہے میرے دوست اگر یہی معیار ہے اگر یہی معیار ہے تو پھر ذرا دیکھ لو کہ ہندوؤں کے پاس بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں سائی بابا کے بارے میں ہندوؤں نے کیا عقیدہ کر رکھا اس کو دیوتا لوگ مانتے ہیں وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی کرامتیں ظاہر کرتا ہے کہ اگر قلم ہونا ہے تو صرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو قلم تیرتا ہوا اس کے سامنے آ جاتا ہے کاغذ اگر چاہیے تو ہاتھ بڑھاتا ہے تو کاغذ تیرتا ہوا اس کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ, یہ کرام اب آپ, آپ کا سائی بابا ارے, نی, نی, نی, وہ ہندو ہے وہ تو شیطان ہے کٹی شیطان ہے شیطان میں بھی بہت ہی خطرناک قسم کا شیطان ہے اس کے پاس ہندو اگر وہی اگر سائی بابا اگر آج کے دن یہاں پر اگر حاضر ہو جائے جبا کبا پہن کر ہرا شملہ لپیٹ کر بڑے بڑے موٹی موٹی, موٹی, موٹی تصبیح کے دانے گلے میں ڈال کر یا ہو یا رب کے نارے لگاتا ہو اگر بیٹھ جائے وہی کرامت دکھائے تو لوگ سجدے بکر جائیں گے اس کے پیر پر بہت بڑا بلی آ گیا جلال والا میرے دوست سے یہ معیار نہیں بنایات کا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر اللہ کے ولی ہونے کے لیے سب سے اہم شرطیں اللہ نے بتلا دی سب سے پہلے دیکھ لو کہ اس کے اندر ایمان کہاں تک ہے ایمان کی مخالف کوئی چیز ظاہر ہو رہی نہیں ہو رہی اگر ظاہر ہو رہی تو سمجھو کہ وہ شیطان ہے دوسری چیز تقوا ہو اس کے اندر اللہ کا ڈر ہو ہر معاملے کے اندر یہ تو بظاہر ایمان اور تقویٰ کی جو شکلیں اس کو تم جانچنا ورنہ حقیقت میں ایمان اور تقویٰ کا علم اللہ ہی کو اللہ کے لئے اور کوئی نہیں جانتا اللہ تعالی نے ایمان کے سلسلے میں بھی فرمایا کہ ایمان کس کے دل کے اندر کتنا ہے وہ ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے بدو لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم ایمان لے آئے قل لم ولكن قولوا اسلمنا ای نبی علیہ السلام آپ کہیے ان سے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے بظاہر تابے دار ہو گئے کیوں قل المان فی قلو بکم اس لیے کہ تمہارے دلوں میں ایمان اب تک داخل نہیں ہوا تم کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں تم کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے اللہ پر ایمان لائے لیکن حقیقت میں دل تمہاری ایمان سے خالی ہے کون جانتا ہے تمہارا رب جانتا ہے لوگ نہیں جانتے تو ایمان کا تعلق کس سے ہوا دل سے ہوا دل کا حال کون جانتا ہے اللہ کے اللہ کوئی نہیں جانتا ولایت کی پہلی شت ایمان جس کا تعلق اللہ سے اللہ ہی بہتر جانتا ولی ہونے کی دوسری شت تکوا تقوے کے بارے میں محمد رسول اللہ, اللہ ارشاد فرمایا تکواہ تکواہ تکوا دل میں ہوتا ہے تکوا دل میں ہوتا ہے تکوا دل میں ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اگلی انگلی مبارک سے آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا اللہ کا ڈر انسان اپنے دل میں رکھتا ہے نہ کہ اس کے چہرے میں نہ کہ اس کے جبے میں نہ کہ اس کے قبے میں نہ کہ اس کے شملے میں نہ کہ اس کے پگڑی میں نہ کہ اس کے تصبیح کے دانوں میں دل اللہ کے ڈر سے معامور ہو اب ذرا غور کریں ذرا غور کریں اس آیت پر اللہ کے ولی ہونے کے لیے پہلی شرط ایمان جو رب ہی جانتا ہے کہ کس کے اندر کتنا ایمان ہے دوسری شرط تقوا جو ہمارا رب ہی جانتا ہے کہ کس کے اندر اللہ کا کتنا ڈر ہے جب یہ دو شرطیں کسی کے ولی ہونے کے لیے ہیں تو پھر بظاہر واضح طور پر یہ آیت میں بتلاتی ہے کہ اللہ کا ولی بھی کون ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی کو پوائنٹ اوٹ کر کے آپ کہیں کہ یہ اللہ کا ولی نہ آپ کو حق ہے نہ آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان کتنا ہے نہ آپ, آپ جانتے ہیں کہ اس کے دل میں تقویٰ کتنا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہاں عمومی طور پر جتنے مومن ہیں وہ اللہ کے ولی ہر مومن اللہ کا ولی لیکن اس کے اندر جتنا ایمان ہے اسی کے اعتبار سے اسی کے اعتبار سے اللہ کی قربت ہوگی اللہ کے ساتھ اس کی اس کی دوستی ہوگی اور کتنی کتنے پرسنٹیج اس کی دوستی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا آپ نہیں کہہ سکتے اسی وجہ سے عمومی طور پر ہر مومن ہر مومن جنتی ہر مومن متقی ہر مومن اللہ کا ولی ہے یہ عمومی طور پر کہا جا سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں صاحب مومن ہے فلاں صاحب جنتی ہے فلاں صاحب متقی اس لیے کہ ایمان بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے تقوا بھی ان کا اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ جنتی ہیں جہنمی اب جو ہمارے معاشرے کے اندر جگہ جگہ ان مزاروں کو اللہ کے ولی ہونے کے اعتبار سے مخصوص کر کے لوگ وہاں پہنچتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ وہ اللہ کے ولی ہیں کس نے سرٹیفکیٹ دی اللہ نے ایمان اور تقوی کا حال کون جانتا اللہ ہی تو جانتا ہے اگر آپ کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اللہ کے ولی ہونے کے اعتبار سے کہتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں تو پھر آپ اللہ کے ہمسر تہرے آپ, آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ اس کے ایمان اور اس کے تقوے کا حال آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ ضرورت ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے ہمسر آپ ٹہرا رہے کہاں سے آپ کو علم آ گیا کہ آپ ان کی ولایت کو آپ جو آپ نے جان لیا کہ ان کے اتنا ایمان ہے اتنا ہے اس وجہ سے وہ اللہ کے ولی بن گئے کس نے سرٹیفکیٹ دی یا تو اللہ دے یا پھر محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیں کہ فلا فلا اللہ کے ولی اب جہاں اللہ نے فرمایا جہاں اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا تو آپ اور ہم کون ہوتے ہیں جو کسی کو خاص کر کے ہم کہیں کہ جنتی ہیں یا کہ اللہ کے ولی میرے دوست اس نقطے کو سمجھیں اس باری کی جو سمجھیں جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں اللہ کے ولی ہیں تو پھر آپ ان کے پاس پہنچ کے کیا کر رہے ہیں یہ جو حرکتیں جو ہو رہی ہیں، یہ جو مانگا جا رہا یہ جو چادریں جو چڑھائی جا رہی ہیں کس بنیاد پر اگر مرنے کے بعد کہیں سے کسی کی جگہ سے کرامت کا ظہور اگر ہو سکتا ہے تو میرے دوستو صحابہ سے ہو سکتا تھا صحابہ سے بڑھ کر امام کائنات محمد رسول اللہ کی خبر سے ظہور ہو سکتا تھا کرامتوں کا جتنا بھی تعلق ہے زندگی سے تعلق ہے اس کا جب تک بندہ کھاتا پیتا ہے ہماری طرح انسان ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کا پہنچا ہوا اور قریب مقرب ترین بندہ ہے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے کسی بات کا ظہور کر دیں لیکن مرنے کے بعد نہیں چودہ سو سال گزر چکے ہیں بتلائیے کہ آج تک محمد رسول اللہ ساسم کی خبر سے کوئی کرامت ظاہر ہوئی جب اللہ کے رسول کی خبر سے کوئی کرامت ظاہر نہیں ہو سکی اور آج تک نہ ہوئی نہ قیامت تک ہوگی تو پھر یہ ارے غیرو نتھو خیرے کوئی گنجڑ ہے کوئی گنجا کوئی کوئی زندگی پر گانجا پیتا رہا کوئی نشے میں رہا کوئی ننگا رہا ان کی خبروں سے کرامتیں کیسے ظاہر ہو سکتی ہیں سوچنے کا مقام ہے ذرا اپنے عقلوں کو تھوڑا سا جو ہے مشغول کریں ذرا سوچیں ان باتوں کو سب سے پہلے یہ کا درجہ جو دیا گیا وہ کہاں سے اور دوسری بات یہ کرامتیں جو ظاہر ہو رہی ہیں جب اللہ کے رسول سے نہیں ہو سکی اللہ کے رسول کی خبر سے جب ظاہر نہیں ہوئی تو ان امتیوں کی قبروں سے کیسے ظاہر ہو سکتی تو نتیجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ظاہر ہو رہا ہے یہ امت کے سادہ لوہ لوگوں کو جاہل لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطانی حرکتیں ہیں کیونکہ شیطان کا اہم ترین مشن یہی ہے کہ انسان کو شرک پر لگا دے اس لیے کہ شرک کو معافی نہیں ہے ہر گنا کمپی اللہ ہر گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں اگر وہ چاہیں تو کسی بھی گناہ کو چاہے وہ پہاڑ کے برابر بھی کیوں نہ گنا ہو اللہ معاف کر سکتے ہیں لیکن اللہ نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ میں شر کو معاف نہیں کروں گا ان اللہ نواہ کبھی فرو نظہ علی کلیم شا کہ بے شک اللہ تعالی اس بات کو معاف نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اس کو چھوڑ کر جس کو چاہے اللہ معاف کر سکتے ہیں اللہ نے وعدہ اپنے قرآن میں کر لیا اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اب شیطان کو معلوم ہے کہ بندہ جو گنا بھی کرے اس کو معافی مل سکتی ہے یہ گنا ہے اگر وہ کرنے پر مصر ہو جائے اور اسی پر مر جائے تو پھر اس کو معافی نہیں ہے اور وہ ہے شرک اسی کے لیے شیطان نے یہ سب چالیں چلی ہیں اور یہ سب چیزیں کھڑی کی ہیں اس اولیاء کے نام سے یہ مزاریں جو قائم کی گئی ہیں انہی شیطانی چیلوں نے قائم کی ہیں اور ان پر جو کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں انہی شیطانی حرکتیں ہیں جو سادہ لو مسلمان اس کو کرامت سمجھ کر ان کی طرف آ جائے اور ان کو پوجنے لگے ان کے سامنے سجدے کرنے لگے اور شیطان نے جو چال چلی ہے اس میں ہو گیا یہ ہماری اپنی جہالت ہے, دین سے اپنی دوری ہے قرآن سے اپنی ناواقیفیت ہے جس کی وجہ سے بڑی آسانی کے ساتھ مسلمان ان اولیاء اور ان کرامتوں کے نام سے اس میں دھوکا کھا گئے اور وہاں پر سجدے کرنے لگی, اپنی مرادوں کو وہاں پر پیش کرنے لگے میرے دوستو رمضان قریب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ پھر سے ہم ایک موقع دے رہے ہیں تاکہ ہم قرآن کے قریب آ جائیں تاکہ ہم قرآن کو سمجھنے لگیں اللہ نے حق و باطل کو واضہ واضہ کر دیا حق کو حق کی شکل میں باطل کو باطل کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پوری دلیلوں کے ساتھ اللہ نے روشن کر دیا اللہ نے اپنا حق پورا کر دیا محمد اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری پوری کر دی حجر الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کو گواہ بنا کر صحابہ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ محل بلکھ اللہ محل بلک اللہ محل بلکھ اے اللہ اے اللہ تو گواہ رہنا کے میں نے پہنچا دیا میں نے تبلیغ کی ذمہ داری ادا کر دی اسی وجہ صحابہ نے کہا کہ تواکنا المحجد البا لا کنہاری رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی روشن شاہراہ پر ایسی روشن سڑک پر اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کر, گئے چھوڑ کر گئے کہ جس کی رات جس کا دن بھی جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے کوئی غموض نہیں کوئی مخفی نہیں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ سمجھ نہ دین بازے واضح شرک اور کفر کی باتیں اللہ نے واضح واضح کر دی توحید کیا ہے شرک کیا ہے جنت کا راستہ کیا ہے جہنم کا راستہ کیا ہے اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیا اپنے قرآن پاک کے اندر تو لہٰذا میرے دوستوں یہ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے اپنے آپ کو قرآن سے منسلک کریں اس بات کی تیاری کریں کہ اس ماہ رمضان میں ہم قرآن کو سمجھ کر رہیں گے اس ماہ رمضان میں ہم قرآن کو پڑھ کر رہیں گے قرآن کے اندر اللہ نے حق و باطل کو کیسے پیش کیا ہے اس کو ہم جان کر رہیں گے اس کو ٹھان کر یہاں سے اٹھے تاکہ ہم قرآن ان کو اس ماہ کے اندر اپنی زندگی میں اتار سکیں اس کو سمجھ سکیں اس پر عمل کرنے کے ہم کوشش کر سکیں میرے دوستو تو لہذا اج ہم مسلمان ہیں لیکن, لیکن قران سے برائے نام ہمارا صرف تعلق ہے تعلق رہ گیا ہے کہ قران ہے ہماری مسجدوں میں ہمارے گھروں میں لیکن ہماری زندگی قرآن سے خالی ہے تو لہذا میرے دوستو یہ ماہ قران ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اس لیے اس بات کی کوشش کریں اس بات کا عزم کر لیں سے کہ اس ماہ میں ہم, ہم ہمارا تعلق قران سے ہوگا جن کو قران پڑھنا نہیں اتا وہ قران کو سیکھنے کی کوشش کریں جو قرآن سے دور ہیں جو پڑھنا تو آتا ہے لیکن سمجھ نہیں پاتے قرآن کے اندر کیا ہے یہ اس کا انہیں علم نہیں تو کوشش کریں کہ روزانہ کچھ وقت نکالے جو قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھ سکے آدھا گھنٹہ یہ گھنٹہ جو وقت بھی آپ کو ملتا ہے قرآن میں لگائیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اس بات کا پورا عزم ہو کہ ماہ قرآن کے اندر قرآن سے پورا تعلق ہے اس لیے کہ قرآن ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کی عظمت کو اللہ نے بلند کیا قرآن کے نزول کی وجہ سے اللہ نے اس ماہ رمضان کی عظمتوں کو اللہ نے بڑھا دیا تو لہذا آپ کی عظمت بھی بڑھنا ہے آپ کو بھی جنت کے بلند دراجات ملنا ہے تو اپنے آپ کو ماہ, ماہ اس ماہ قرآن میں قرآن سے اپنے آپ کو منسلک کریں قرآن سے اپنا تعلق جو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے عظمت کو بڑھا دے آپ کی زندگی بدل دے تو لہذا میرے دوستو اس بات پر جو اس درخواست پر جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں غور کریں اور, اور یہاں پر ایا جی سی کے اندر بھی ترابی کے بعد دروس کا سلسلہ ہے تو لہذا جہاں کہیں بھی جس کو بھی سہولت ہے ماہ رمضان میں ان دروس میں حاضر ہو کر قرآن کریم کی تفسیر اور اس کی تشریح کو سننے کی کوشش کریں تاکہ اس کے ذریعے سے ان دروس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بدل دے اور اس کے علاوہ بھی آپ کو جو وقت ملتا ہے اور جتنا وقت میں ملتا ہے قران کو سمجھنے اور پڑھنے اور اس کی تلاوت میں اور اس کے فہم میں لگائیں تاکہ رمضان کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں اور اللہ تعالی کے رحمتیں ہم پر نازل ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ عامان میں رکھے اس ماہ قران میں قرآن سے اللہ ہمارا تعلق جوڑ دے اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالی اپنے مغفور و مرحوموں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے اپنی جنتوں میں اللہ سب کو داخل فرمائے واق دعوانا الحمدللہ رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم في القران العظیم ونافعني وایاکم في الایات وذکر ال إنه تعالى كريم رحيم ملك بالروف الرحيم ورب حليم استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على يحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي لا رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه وخليله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا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 and اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقضي الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذ هديت وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب عباد الله رحيمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون موسیقا